جی تو ہم نے پڑھنا ہے نہیں کوئی بات نہیں جی فصل نمبر نو مزکر آج کا سبق ہے چلیے پھر رول نمبر بارہ کا نظر آئے مجھے الحمد للہ من اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی فصل نمبر نو مضکر و مانس کہتے ہیں بعتبار جنس کے اسم کی دو قسمیں ہیں فصل نمبر 9 ہے میرے پاس کتاب کا صفحہ نمبر 22 ہے باقی ساتھی اپنے پاس کتابوں کو دیکھ لیجئے تو کیا ہے مذکر و مانس بے اعتبار جنس کے اسم کی دو قسمیں ہیں بعت جنس کے ٹھیک ہے اسم کی دو قسمیں ہیں مذکر اور مانس تو جنس یا تو مذکر ہوگا یا مانس ٹھیک ہے کوئی بھی جنس ہے جیسے مرد و عورتوں یعنی ایک جنس انسان ہے ایک چیز ہے اس میں مرد عورت یہ کیا ہے مضکر و اسی طرح حیوانات میں دیکھتے چلے جائیے گائے بیل ہے اسی طرح بھینس بھینسا ہے وغیرہ وغیرہ بکری بکرا ہے دمبی دمبا ہے وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اچھا جی بیت بار جنس قسم کی دو قسمیں ہوگی مذکر و مونس تو کہتے ہیں مذکر کیا ہے اور مونس کیا ہے دیکھیے مذکر وہ اسم ہے کہ جس کی علامت تانیس کی نہ لفظی ہو نہ تقدیری ہو کہ جس میں تانیث کی علامت نہ تو لفظوں میں موجود ہو اور نہ تقدیری طور پر ہو جیسے رج اور فرسن منس کی علامات کیا ہیں وہ آگے آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو منس کی علامات علامات میں سے کوئی علامت بھی نہ ہو لفظی اور نہیں کیا ہو تقدیر وہ ایسی چیز ہو کہ جو کیا ہو منس ہو تقدیراً کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں میں تو نہیں ہوتا اب ضروری نہیں ہے کہ عورت کو جو ہے نا ہم لفظوں میں ہی اس کے ساتھ کوئی ایسی علامت لگائیں تو سامنے بندے کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہے عورت کیا ہوتی ہے منس ہی ہوتی ہے مذکر نہیں ہوتی اسی طرح بکری ہے وغیرہ وغیرہ حیوانات کے اندر جتنی چیزیں کیا ہیں ہیں تو کیا بتایا کہ مذکر وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے اندر علامت تانیس کی نہ لفظوں میں ہو نہ تقدیرن ہو تو وہ کیا ہے مذکر ہے ٹھیک ہے نا جی اس کے بعد مانس مانس کیا ہے مانس وہ اسم ہے جس میں علامت تانیس کی لفظی یا تقدیری موجود ہو تو کیا بتایا مذکر وہ ہے کہ جس میں علامت تانیس کی نہ لفظی ہو نہ تقدیری ہو اور منَ مذکر وہ ہے اور منَث وہ ہے کہ جس میں علامت تانیس کی لفظ یا تقدیراً موجود ہو یا تو میں علامت موجود ہو یا کیا ہو لفظ اگر نہ ہو الفاظ میں تو تقدیراً کیا ہو ضروری ہو اب وہ کیا ہے وہ آپ دیکھیے ذرا تقدیراً کیا ہوتا ہے اور لفظی کیا ہوتا ہے اچھا اعتبار علامات کے منص کی دو قسمیں میں شروع میں آپ کو دو چیزیں بتائی ہیں مذکر اور کیا چیز مونس مذکر اور مونس اس کے بعد اب مونس کی علامات بتاتے ہیں ظاہر آپ کو مذکر کی تاریخ میں بھی یہی کہا کہ جس میں یعنی مذکر کی اپنی کوئی پہچان نہیں الله أكبر كبيرا. اوہ کبر کبیرا نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے میں نے کچھ بھی نہیں کہا کسی کو بھی ٹھیک ہے چل سب ٹھیک چل رہا ہے تو مذکر وہ ہے کہ جس میں کیا ہے علامت تانیس کی نہ ہو نہ لفظ ہو نہ تقدیراً ہو منث وہ ہے کہ جس میں کیا ہے علامت تانیس کی لفظ یا تقدیراً موجود ہو پھر اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ امونث کی علامات کیا ہیں ٹھیک ہے مونث وہ ہے کہ جس میں علامت تانیس کی لفظ یا تقدیری ہو اتنا بتا دیا کبت لفظی یا تقدیری علامت موجود ہو اب اعتبار علامت کے منس کی دو قسمیں ہیں تو کیا ہے علامت کے اعتبار سے کہ منس کی علامات کیا ہوں گی اس اعتبار سے کیا ہے آ, علامات منس کے اعتبار سے یعنی علامات منص کی منس کی کیا ہیں دو قسمیں ہیں علامات کے اعتبار سے کون کون سی نمبر ایک قیاسی ہے نمبر دو کیا ہے سماعی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں قیاس کیا ہوتا ہے اور سما کیا ہوتا ہے قیاس وہ ہوتا ہے کہ جو کسی قاعدے اور قانون کے مطابق ہو اور سما وہ ہوتا ہے کہ جو اہل لغت اور اہل عرب سے یعنی اہل زبان چونکہ ہم نحب پڑھ رہے ہیں نحو عربی کے قانون اور قواعد ہیں تو اس لیے ہم کہیں گے کہ اہل عرب اہل عرب سے جو سنا گیا ہو تو وہ کیا کہلائے گا یعنی انہوں نے اگر کسی چیز جی ہاں تو اہل عرب نے اگر اسے کیا کہا ہو منس کہا ہو تو ہم بھی اسے منس کہیں گے اگر وہ اس کسی چیز کو مذکر کہتے ہو تو ہم اسے بھی کیا کہیں گے مذکر کہیں گے تو وہ ہوتا ہے سماعی یعنی سنا ہی ایسا گیا ہے اہل زبان سے لیکن اگر ایسا نہ ہو بلکہ اس کے اندر کوئی علامات موجود ہوں تو وہ کیا ہوگا قیاسی ہوگا قیاسی کا مطلب یہ ہوتا ہے قاعدے اور قانون کے مطابق یعنی جو قواعد رکھے گئے ہیں کہ ان ان قواعد کے تحت جو چیز اترے گی تو وہ مذکر کے لائے گی یا منس کے لائے گی اگر ان قواعد پر نہ اتر رہی ہو اس کے علاوہ اگر کسی چیز کو منس کہا گیا ہو تو پھر لازمی اس کے اندر اندر اگر کوئی علامت نہ پائی جاتی ہو منث کی لیکن پھر بھی اسے منََََََََََسیثى استعمال کیا جاتا ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کیا ہے منس كياسى تو نہیں ہے بلکہ منس کیا ہے سمائی ہے تو یہاں پر علامات کے اعتبار سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہے منس کی دو قسمیں ہیں نمبر ايک اكياسى نمبر دو سيماعى منث اكياسى وہ ہے جس میں تانیس کی علامت لفظوں میں موجود ہو ٹھيک ہے اب لفظ میں موجود ہو تو اب ظاہر ہے کہ لفظ میں موجود ہونے کے اعتبار سے پھر کیا ہیں تانیس کے علامات کتنی ہوں گی تو تانیس کی لفظی علامت تین ہیں تانیس کی لفظی علامات کتنی ہیں تین ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو ترتیب وار بات چل رہی ہے پہلے آپ کو مضکر کا بتایا کہ مذکر کیسے کہتے ہیں پھر منس کا بتایا کہ منس کیسے کہتے ہیں پھر علامات کے اعتبار سے منس کی دو قسمیں بتائی ہیں وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ اب دیکھو کیسے کیسے مخفف آ رہے ہیں اسلام کے بھی تو پھر کیا ہے منث ہاں تو منس کے پھر علامات کے اعتبار سے ہاں زبردست کیا ہے منث علامات کے اعتبار سے پھر کیا ہے دو قسمیں بتائیے آپ کو قیاسی اور دوسرے نمبر پر کیا سمائی تو قیاسی کا وہ کہا کہ جس میں علامات منث کیا ہوں الفاظ میں موجود ہوں اب الفاظ میں موجود ہوں تو الفاظ ہمیں کیا پتہ ہے کون سے ہونے ہیں تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تانیس کی لفظی علامات تین ہے یعنی الفاظ میں جو لفظوں میں جو علام، علامتیں ہوں گی منس کی وہ کون سی ہیں کتنی ہیں تین ہیں نمبر ایک تا ٹھیک ہے تا آخر میں، کلمے کے آخر میں تا موجود ہو, خواہ ہو جیسے حقیقتوں یا حکمن جیسے حقرب کے میں چوتھا حرف تائے تانیس کے حکم میں ہے ٹھیک ہے صا بس اب اس کو صرف یاد کرنا ہے آپ نے تاخواہ حقیقت ہو کسی کلمے کے آخر میں جیسے طلحہ تو یہ منص کی علامت ہے ٹھیک ہے یا حکمن جیسے اقرب ویسے طلحہ تو چونکہ مذکر کا نام ہے عالم ہے تو اس میں چونکہ ہم اسے مننس نہیں کہیں گے چونکہ وہ کیا ہو جائے گا آ, مذکر تقدیری بن جائے گا ٹھیک ہے نا یا حکمن جیسے اقرب کہ اس میں چوتھا ہفتہ تانیس کے حکم ہے ایک علامت بتا دی لفظ نمبر دو الحم مقصورہ زائدہ جیسے حب لا شغرا الح مقصورہ بھی ہو زائدہ بھی ہو یہ بھی مننس کی علامت ہے جس لحاظ پر ہوگا تو ہم اسے اس لفظی طور پر کیا کہیں گے مننس کہیں گے ہمیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آ, یہ کیا ہے منث لفظی ہے شغرا حب لا کبرا کو یہ سارے کے سارے الحم مقصورہ الحم مقصورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کیا ہو کم ایک الف کی مقدار یعنی انہیں پڑھا جاتا ہو مقصورہ یعنی کم الح ممدودہ جیسے جو لمبے ہوتے ہیں یعنی دو علیف کی مقدار ہوتی ہے جس کی الحمدودہ جیسے ہم را تو یہ بھی کیا ہے علامات منس میں سے تو اب آ جائیں مذکر وہ کہ جس میں علامت نہ لفظاً مذکور ہو نہ تقدیرن اچھا ٹھیک ہے نہ لفظاً نہ تقدیرن مانس وہ اس میں کہ جس میں کیا علامات علامت کیا ہے تانیس کی لفظاً یا تقدیرن موجود ہو پھر علامات کے اعتبار سے منس کی دو قسمیں ہیں قیاسی سمائی قیاسی وہ کہ جو قائد اور قانون کے مطابق ہو جس میں علامات کیا ہوں تانیس کی علامات اس میں لفظن پائی جاتی ہوں وہ قیاسی ہے سماعی ابھی ہم نے نہیں پڑھا تو پھر کیا علامات تانیس کیا ہیں تو کہتے ہیں علامات تانیس تین ہیں نمبر ایک تا تا کا ہونا خواہ حقیقتاً موجود ہو جیسے تل ہاتھوں اسی طرح امراۃ کے اندر تا وغیرہ وغیرہ یا حکمن جیسے اقرب کے اس میں چوتھا حرف اقرب کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اقرب کہ اس میں چوتھا حرف تائے تانیس کے حکم میں ہے اب ہوتا ہے کہ کسی چیز میں برحال آپ اس کو صرف یاد ہی رکھیں آگے انشاءاللہ چل, چل کر سمجھ آ جائے گی حقیقتاً تا موجود ہو بس آپ اسے صرف یاد رکھیں کہ تا تائے تانیس آخر میں جو تا ہوتی ہے مفرت کی تا وہ کیا ہے علامت تانیس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے حکمن کو آپ چھوڑ دیں حکم نہ آپ, آپ سے میں کبھی پوچھوں گا اور نہ ہی آپ اس سے تذکرہ نہ کریں بس آپ صرف یاد کرنے کی حد تک اسے رکھ لیں کہ اسم کے آخر میں کیا ہو تا ہو حقیقتن ہو جیسے طلحات ہو امراۃ ہو وغیرہ وغیرہ اور حکمن ہو جیسے عقرب اس کو آپ صرف یاد کرنے کے حد تک رکھیں رول نمبر تین سمجھ آئی بات بس اسم کے آخر میں کیا ہو تا ہو تو مونس کی علامت ہے یہ اسم کے آخر میں تا ہو حقیقتاً جیسے تلحات تو حکمان جیسے اقرب اور اسی علیہ مقصورہ ہو اسم کے آخر میں جیسے وہ بھی علامت منس کی ہے جس اسم پر بھی ہوگی تو تام کہیں گے کہ وہ کیا ہے منس ہے اسی علیہ ممدودہ جیسے ہم راہ بےغ گے رول نمبر تین سوچ تو آپ لوگ آج سمجھ آئی بات رول نمبر تین میں نے بتایا نا کہ اس میں صرف ہاں کیا مطلب بک کھولی اچھا آپ ایسا کر لیجئے کریں نا کیا کہا تم نے رول نمبر چھ بڑی عجیب سی بات کی, علم دین کی ساری کتابیں نہیں, نہیں اللہ نہ کرے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سمجھنے کی ہیں کیوں نہیں ہے ساری باتیں سمجھنے کی ہیں لیکن تہ بتہ سمجھ آتی ہیں بات ایک دم سے آپ کو ساری باتیں سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے ہاں ایک چیز کو کم از کم آپ قوا اور قانون یاد رکھیں گے تو آگے چل کر جب استعمال ہوں گے تو وہاں پر آپ کو سمجھ آ جائے گی اب یہیں پر اگر آپ کو لے کر بیٹھ جائیں اور آپ کو یہ بتاتے رہیں تو مذکر کی تعریفیں اور پھر مذکر کی تمام اقسام بتائیں ٹھیک ہے اور پھر تو مشکل ہو جائے گا یہ مختصر مختصر جب آپ یاد کرتے ہیں تو آگے چل کر پھر کیا ہے لمبی تفصیل میں پھر تھوڑی سی اور بات زیادہ ہو جاتی ہے پھر آگے چل کر اور زیادہ ہو جاتی ہے تو ساتھ ساتھ سمجھ میں آ جاتا ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل غائبانہ یقین رکھ لیا جائے کہ ہاں ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا نہیں ہے بہت آسان کتابیں ہیں یہ اتنی آسان بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وقت مانگتی ہیں یہ کتابیں وقت دینا پڑتا ہے میں نے آپ کو بتایا میں خادثہ والوں کو بھی اس دن کہہ رہا تھا کہ عامہ اور خاصہ دو ایسے درازات ہیں کہ جس میں آپ کو مسلسل یاد ہی کرنا ہے یاد ہی کرنا ہے سمجھنا کم ہے کیونکہ آپ کو دیکھیں صرف اگر آپ اٹھائیں تو وہاں پر آپ کو صرف اور صرف گردانیں یاد کرنی ہیں رٹا مارنا ہے سمیا فتح ذربا نسرا کسی ایک گردان کو آپ لے لیں اس کا آپ رٹا لگائیں گے خوب سے خوب سے کر کے پہلے سرفِ غیر کا رٹا لگائیں گے پھر ماضی معروف کا پھر ماضی کا پھر مضارِ معروف کا پھر مزارے مجھول کا اسی طرح پھر آگے مضارے کے ساتھ لم جاہدہ لگا کر یہ اس طرح لن ناصبہ لگا کر پھر اس کے بعد امر پہ چلے جائیں گے انصور وغیرہ اچھا پھر نہیں پہ پھر امر امر اچھا امر غائب بھی بیچ میں آئے گا یہ ساری گردانے آپ جب ایک مادے سے یاد کرتے ہیں صحیح خوب رٹا لگا کر تو تب ہی جا کر آپ اس کا وزن تبدیل کر کے کسی دوسرے مادے پر اتار سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نصرہ سے یاد کرتے ہیں تمام کردار نصرہ نصرہ نثر ماضی کا سیاہ یاد کرتے ہیں <تصفح> اسی طرح اگر آپ کو دے دیا جاتا ہے ہاں سقیلہ خفیفہ بھی اسی طرح جب آپ دوسرے دوسرے مادے پہ چلے جاتے ہیں مثلا نصرہ تھا تو آپ ذرا پہ چلے جاتے ہیں تو پھر اسی کو ماضی سے پڑھتے ہیں ذربِ ذربا ذربو اسی طرح پھر سمے آسا سمے آسمیا وزن تبدیل کرتے چلتے چلے کرتے ہیں بس تھوڑا سا یاد رکھتے ہیں کہ ہاں جی اس میں وزن چینج ہے اور پھر آگے آپ خود بخود آپ کی زبان خود چلتی ہے تب ہی کہ جب آپ ایک بار ایک گردان کو اچھے طریقے سے یاد کریں لیکن اگر آپ یوں کہیں کہ سارے ابا آپ کی کردانیں ایسے ہی چل جائیں گی تو کبھی نہیں ہو سکتا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے رٹا مارنا ہے رٹا ٹھیک ہے ہاں جی تو اس لیے عامہ اور خاصہ میں زیادہ تر کیا ہے زبانی یاد کرنے کی چیزیں ہیں اور بڑا وقت مانگتی ہیں سمجھنا بھی اگرچہ مشکل ہوتا ہے آگے دوسری کتابوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن رٹا مارنا جو ہے نا محض رٹا ہی ہوتا ہے اس میں سمجھ کیا سمجھے گا کوئی ذرا بغ اگر آپ یزربوں کا معنی کرتے ہیں مثال کے طور پر مظاہرے کا تو آپ کو صرف یزرب یاد کرنا ہے اگر آپ اس کے معنی میں لگ جائیں آپ کہیں کہ میں سمجھتا ہوں اس کو تو ہم کہیں گے جی مضارے وہ ہوتا ہے کہ جس میں حال یا استقبال والا زمانہ پایا جائے معے پائے جائیں اب لہٰذا یضربوں کا مانا کرو یزربوں کا مانا کرو گے کہ مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد ٹھیک ہے ین سرو کا معنی کرو گے مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد ادھر تن سروں کا معنی کرو گے مدد کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت وغیرہ وغیرہ تو بہرحال سمجھ کام رٹا جاتا بابا اچھا جی بات چل رہی تھی منس کی علامات کی تو نمبر ایک کیا ہے ہونا سسم اس کے آخر میں حقیقتن ہو یا حکمن ہو علیف مقصورہ جیسے ٹھیک ہے اچھا جی تو دو قسمیں آپ کو بتائی تھی منس کی منس سمای منس کیاسی ٹھیک تو منس قیاسی آپ پڑھ کے آ چکیں گے جس میں کیا ہو علامات تانیس لفظوں میں موجود ہوں اب منس سمائی کو دیکھتے ہیں ذرا وہ ہے کہ جس میں علامت تنیس کی مقدر ہو مقدر ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی لفظوں میں موجود نہ ہو الفاظ میں موجود نہ ہو بلکہ کیا ہو تقدیرن ہو جیسے ارزون اور شمسن اس کی مثال آپ پیچھے پڑ کے آ چکے ہیں ہم نے پڑھی تھی تصغیر کے اندر شمعی اور اور ٹھیک ہے تو ہمیں تصغیر سے پتہ چلا تھا کہ ارزون اور شمسن اصل میں کیا ہے منس اور ان کی تا جو ہے وہ کیا ہے تقدیرن ہے ارزتن اور شمستن اصل میں لیکن ویسے ارزن اور شمسن ہی لکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں علامت تانیز کی کیا ہے لفظ میں موجود نہیں ہے, بلکہ ہے جیسے ارزن اور شمسن کے اصل میں اور تھا کیونکہ ان کی تصغیر ارائی اور شمعی آتی ہے اور تصغیر سے اسم کی اصل حال اصلی حالت ظاہر ہو جاتی ہے پس ایسی منس جس میں تا ظاہر میں موجود نہ ہو اور اصل میں پائی جاتی ہو منس اسے کہلاتی ہے انہوں نے منت سمای کی ایک بات آپ کو بتا دی کہ جس میں کیا ہوں علامات جو ہے نا علامت کی علامات ظاہراً نہ ہوں بلکہ مقدر ہوں تو وہ منت سمای کیلاتی ہے لیکن منص سماعی میں نے بتا بھی دیا کہ اہل عرب سے جو سنا گیا ہو تو وہ کیا ہے اسے کہتے ہیں منََََََََََث سماعى اہل عرب سے اہل زبان سے اہل لغت سے جی تو منس كى دوكس ميں منس قیاسی وہ کہ جس میں علامت تانیز كى لفظ میں موجود ہو علامات کیا ہیں تین ہیں علی مقصور اور علی ممدودہ منس استماعی وہ ہے کہ جس میں واحد مذکر اور جمع منسل کیا؟, کیا لکھا ہے تم میں؟ ہم راب واحد مذکر اور جمع مس ہاں کلر تو میں نے دیکھ لیا لیکن جو اوپر لکھے یہاں پر ہم ہاں جس کے کلر کا نام نہیں ہے جس چیز کے آپ کو اس کی مثال دی ہے جس چیز کے آخر میں الف ممدودہ آیا ہو بس وہ منس ہوگا ٹھیک ہے بیضا بائی رحمدا جس کے آخر میں ہو اگر جس کے آخر میں علی محمودہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا حمرا تن ہو ٹھیک ہے حمرا تن تو پھر کیا ہوگا مانس ہو جائے گا اس کے آخر میں تا پائی جاتی ہوگی تا رتن جائے گی اگر مانس ہو ٹھیک ہے تو جس کے آخر میں بھی یہ ویسے آپ کو مثال دی یہ نہیں ہے کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہے کہ جب بھی رنگوں کے نام ہو تو وہ ایسے ہوں گے رنگوں سے بحث نہیں ہے الف ممدودہ سے بحث ہے الف ممدودہ سے کہ جس اسم کے آخر میں الف ممدودہ ہوگا وہ کیا ہوگا مانس ہوگا ٹھیک ہے وہ علامت تانیس کی ہوگی اس اسم کے اگر ہم کوئی صفت لائیں گے یا کچھ اور لائیں گے تو وہ اس کے مطابق لائیں گے مانسی لائیں گے ٹھیک ہاں جی لگی سمجھ بتانا یہاں پر یہ نہیں ہے ہمرا بیضا سے کہ رنگوں کے نام ایسے ہوں گے بلکہ بتانا آپ کو یہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں الہ ممدودہ ہوگا وہ اسم وہ کیا ہوگا مانس ہوگا یہ منس تانیس کی علامت ہے اچھا جی مانس اسم آئی ہوا ہے کہ جس میں علامت تانیس کی مقدر ہو یعنی لفظوں میں موجود نہ ہو <coughs> جیسے اردن اور شم سن کہ اصل میں اردتن اور شمستن تھا کیونکہ ان کی تصویر اوری دتن شمعی ستن ہے اور تصویر سے اسم کی اصلی حالت ظاہر ہو جاتی ہے بس ایسی منس میں تا میں موجود تا ظاہر میں موجود نہ ہو اور اصل میں پائی جاتی ہو تو وہ منس سے مائی گی یہ بھی اور وہ وہ والی بات بھی جو میں نے بتائی آپ کو اچھا جی بے اعتبار ذات کے منص کی دو قسمیں ہیں ذات کے اعتبار سے یعنی ایک تو پتہ ہے نا کہ یعنی Hmm. بے اعتبار ذات کے کہ ذاتن ذات کے اعتبار سے ہی ایک چیز منس ہوگی اور ایک ذات کے اعتبار سے تو منس نہ ہوگی لیکن لفظوں میں اس کا کہیں الفاظ اس کے لیے ایسے آتے ہوں گے کہ جس سے اس کو منَ کے کہا جاتا ہوگا تو ذات کے اعتبار سے منَ کی دو قسمیں ایک حقیقی اور ایک لفظی یعنی ایک حقیقی کہ حقیقتاً وہ چیز کیا ہوگی منس ہوگی مثال کے طور پر انسانوں کے اندر جیسے عورت کو لے لیں یا یہ ہے کہ حیوانات کے اندر جیسے کیا ہے جتنی بھی چیزیں یعنی بیل ہے بھینس ہے بکری ہے گدی ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا یہ ساری جتنی چیزیں یعنی یہ مونث ہیں اب یہ کیا ہیں منََ منس حقیقی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان ان میں کئی الفاظ ایسے آتے ہوں ان کے, کے،, ان کے نام کے ساتھ تار لگتی ہو یہ یعنی لح مقصورہ یا یعنی لح ممدودہ آتا ہو تب مونس ہوں بلکہ ایسا نہیں ہے بلکہ حقیقتاً یہ چیزیں کیا ہیں مانَس ہیں ٹھیک ہے کیا ہے اس کا کہ حقیقتاً وہ چیز منس نہیں ہوگی لیکن اس علامات اس کے لیے ایسی آتی ہوں گی کہ اس کی وجہ سے وہ کیا ہوگا منث کہتے ہوں گے اس کے لیے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کو جیسے اس کی مثال پہ انہوں نے دی ہے کہ منس حقیقی وہ ہوتی ہے کہ جس کے مقابلے میں کیا ہو جاندار مذکر ہو اب بات ایسی ہی گول مول ہو رہی ہے واپس ٹھیک ہے تو مضکر کسے کہتے تھے کہ جس میں کیا ہے علامت تانیس کی نہ ہو اور منص اسے کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں کیا ہو جاندار مذکر ہو ٹھیک ہے منس کو سمجھنے کے لیے مذکر کو سمجھنا ضروری ہے اور مذکر کو سمجھنے کے لیے منس کو سمجھنا ضروری ہے اس لیے ہر ایک کی پہچان اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں جی منصِ حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مضکر ہو خواہ علامت کی موجود ہو یا نہ ہو خواہ علامت تانیس کی موجود ہو یا نہ ہو اب ایسا نہیں ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ امراتون عورت کو کہتے ہیں تو اس کے لیے ہم دیکھیں کہ آخر اس میں تا ہے یا نہیں ہے تو یہ کیا ہو تا کہ یہ منس ہو بلکہ نہیں جس کے مقابلے میں جاندار مضکر ہے تو وہ مننس ہے ہی ہے جیسے امراتون کے اس کے مقابلے میں رجولن کیا ہے؟ جاندار مذکر ہے یہ طرح اتان پتے کس کو کہتے ہیں کون بتائے گا اتانے کہتے ہیں اتانے کہتے ہیں ہمار گدا تو اس کی منس جو ہے وہ کیا ہے اتانون ہے ٹھیک ہے اتان کہتے ہیں گدی کو اس کے مقابلے میں ہیمار گدا جاندار مذکر ہے ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے وہ تو ہمارن کا لکھا ہوا ہاں گدا لیکن اتانن کا نہیں لکھا ہوا تو اتانن کسے کہتے ہیں گدی یعنی کیا ہے ہمارن کی منس تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یعنی منس حقیقی ہیں ٹھیک ہے منس حقیقی جن کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو اور ایک ہوتے ہیں منس حقیقی نہیں بلکہ محض ماننے سے لفظی کہ جس کے مقابل میں جاندار مذکر نہ ہو جیسے ظلم تاریکی کو کہتے ہیں اندھیرے کو تاریکی کو ظلمتن کہتے ہیں لیکن اس کے آخر میں تا آتی ہے اس لیے منث ہے ورنہ اندھیرا کوئی منس ایسی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا کوئی ایسے ہی مانس ہو کہ جس کے مقابل میں کوئی جاندار مذکر پایا جاتا ہو کہ روشنی کو ہم کہیں کہ روشنی مذکر ہے اور ظلم تاریکی جو ہے نا وہ کیا ہے سے ایسا نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس کے آخر میں علامت اور الفاظ ایسے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کیا ہے وہ منَ کے لاتا ہے جیسے ظلمت تاریکی اس طرح عین انسان کی آنکھ ہے اب ایسا نہیں ہے کہ آنکھ جو ہے نا وہ کیا ہو منس ہوتی اور ناک جو ہے نا مذکر بن جاتا ہو ایسا نہیں ہے بلکہ عین کیا ہے آنکھ یہ منَ استعمال ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ اس کی تصغیر کیا آتی ہے اوعینتن اویینتن ٹھیک تو اویینتن جب تصغیر کے آخر میں ہاں منََََََََََ سماعی اور منث لفظی میں کیا بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے لفظی تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں کیا ہو الف الفاظ موجود ہوں منث لفظی وہ ہے کہ جس میں علامات لفظاً موجود ہوں منث کی علامات الفاظ میں موجود ہوں ٹھیک ہے اور سماعی وہ ہے کہ جس میں کیا ہوں الفاظ موجود نہ ہوں بلکہ مقدر ہوں ٹھیک ہے جی رول نمبر دس منث لفظی وہ ہے کہ جس میں کیا ہے منس کی علامت لفظوں میں موجود ہو ٹھیک ہے تعریف کا فرق ہے نہیں تعریف کا فرق کیوں ہے بہت بڑا فرق ہے رول نمبر 6 ایسے ویسے تعریف کا فرق ہے منت لفظی وہ ہے کہ جس میں کیا ہو علامات منَ لفظاً الفاظ میں موجود ہوں اور سماعی وہ ہے کہ جس میں الفاظ میں موجود نہ ہو بلکہ الف... کیا ہوں تقدیرن ہوں جی تو یہ آج ہاں آج کا سبق میرا خیال سے تھوڑا سا آگے بھی پڑھ لینا چاہیے پڑھ لینا چاہیے ویسے آگے تو ویسے بھی آسان ہے واحد تسنیا جمع ہے نہیں چلو چلیے چلیے چلیے ٹھیک چلی. ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بس یہیں مشکل ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے دیکھیے ذرا آ جائیں آ جائیں سبق کی طرف آ جائیں شروع میں فصل نمبر نو مذکر و مانس جو شروع میں نہیں تھے وہ بھی دیکھ لیں بیتبار جنس کے اسم کی دو قسمیں اسم کی یعنی بے جنس کے جنس کہتے ہیں فرق کو یعنی الگ الگ اجناس ہوتی ہیں جیسے دنیا کے اندر کئی ساری مخلوقات ہیں جنس اجناس ہیں انسان ایک الگ مخلوق ہے بہت مشکل ان ناری لاہ ہی وََََََََََ نالى ہراج كيوں تو نے ٹوٹ کے پڑ گیا آج فصل نمبر نو میں اچھا دیکھیں جی اسكائپ والوں کی سب کی کال چلى ہے یہ تو آپ اکیلے رہ گئے ہیں ادھر جی جی لے لیجیے ان سب کو جی آ سب کون کون آیا تین لوگ آ گئے, گئے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اور, اور رول نمبر چار کو لے لیں اللہ जी ठीक हो गया रोल नंबर चार के लिए हाँ जी क्या हुआ नहीं हो पा रहा جی چلیں اس کو دیکھ لیں ذرا باقی ساتھی کو پھر آ جائیں تو جلدی آ جائیں نہیں تو پھر ہم شروع کرتے ہیں اچھا آگے جی ٹھیک دیکھیے فصل نمبر نو مذکر و مانس ٹھیک ہے فصل نمبر نو مذکر و مانس بے اعتبار جنس کے یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی اجناس ہیں انسان ایک الگ جنس ہے یعنی حیوان ایک الگ چیز ہے اس طرح کئی سری اجناس ہیں ٹھیک ہے تو اعتبار جنس کے قسم کی دو قسمیں ہیں مذکر اور مونس تو جنس کے یعنی ایک کی جنس ہے یعنی اس میں کیا ہے دو قسمیں ہیں جنس کی مذکر منس مضکر الگ منَث الگ مذکر وہ اسم ہے کہ جس میں کیا ہے علامت تانیس کی نہ لفظی ہو نہ تقدیری ہو تو ظاہر ہے علامات مونث اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہے کہ علامت منث یا تو مونس کے علامات, علامات یا تو الفاظ میں موجود ہوتی ہیں تو اسے لفظی کہتے ہیں ٹھیک جی کہ ہے آہو آہو ٹھیک ہے تو مذکر وہ اس میں کہ جس کی علامت تانیس کی نہ لفظی ہو نہ تقدیری ہو نہ لفظی ہو یعنی الفاظ میں بھی علامت موجود نہ ہو اور تقدیراً یعنی تقدیری طور پر بھی اس میں کیا ہو علامت نہ پائی جاتی ہو جیسے رجلن فرسون اب یہ رجلن ایسا ہے کہ اس میں لفظ بھی ایسا نہیں ہے اور تقدیراً بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی تصغیر نکالے رجعل تو اس کے اندر جو ہے نا کچھ اور سمجھ میں آتا ہو کہ اس میں کیا فرسون گھوڑے کو کہتے ہیں مونس وہ ہے کہ جس میں علامت تانیس کی لفظی یا تقدیری موجود ہو ٹھیک ہے وہ اسم ہے کہ جس میں علامت تانیث کی لفظی یا تقدیری موجود ہو تو وہ مونس ہوگا بعتبارِ علامت کے مونس کی دو قسمیں ہیں کیسی سماعی کیسی وہ ہے کہ جس میں تانیس کی علامت الفاظ میں موجود ہو بس الفاظ کون کون سے علامت مونس کے ایک تو تا کا ہونا ہے حقیقت ہو یا تقدیرن ہو یا علیہ مقصورہ کا ہونا ہے جیسے حب العغرا علیہ ممدودہ کون ہے جیسے ہمراہ بیغ سمائی وہ ہے کہ جس میں علامات منَ الفاظ میں موجود نہ ہو بلکہ تقدیرن ہو ٹھیک ہے یا یہ ہے کہ عربوں سے سنا گیا ہو جیسے ارضن شمسن یہ تو مثال ہے اس کی کیا نام ہے اس کا ارزن اور شمستن کی باقی اگر آپ دیکھ لیں اور کئی ساری ایسی قسمیں چیزیں ہیں کہ جس میں علامات منس کی بظاہر نہیں پائی جاتی لیکن اس میں منث کہا جاتا ہے تو عربوں سے ایسے ہی سنا گیا ہے اچھا جی منَث اعتبار ذات کے منص کی دو قسمیں ہیں پہلے تو کس کا تھا بے اعتبار جنس کے دو قسمیں تھیں مذکر اور مونس اب ذات کے اعتبار سے صرف منس کی ایک ذات ہے اس میں پھر دو قسمیں ہیں ایک حقیقی حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو اور لفظی ہوا ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو بلکہ محض الفاظ میں کیا ہو علامات منس پائی جاتی ہوں کچھ کچھ لگی یا اوپر اوپر سے گزر گیا سبق جی آگے سمجھ جی کیوں جی آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوں بہت اچھا ٹھیک ہے جی پھر اچھے طریقے سے یاد کیجیے اور ہوں آئین میں الفاظ کے اس لیے کہ اس کی تصویر کیا ہے اور یہی نہ نا تو ہے من سے ماہی سمجھ نہیں آیا آئی نن کو آپ ویسے اس کی مثال لے سکتے ہیں آئین بھی آ سکتا ہے اس میں ٹھیک ہے لیکن حقیقتاً چونکہ وہ ایسی نہیں ہے آنکھ اس کے مقابلے میں مذکر ہو ٹھیک ہے لیکن ایسی ہے کہ اس میں علامت منس کی پائی جاتی ہے اب لفظن پائی جاتی ہو یا تقریراً لفظن پائی جاتی ہو اس کی مثال آپ کو دے دیے کیا مثال لکھی ہوئی تھی ظلم ٹھیک ہے تو یہ تو تھی کہ لفظ موجود ہو یا تقدیرن موجود ہو جیسے آئینن تو علامات منس کیا ہو لفظ میں موجود علامت منس کیا ہو پائی جاتی ہو لفظ تقدیرن کیا لکھے ہاں دیکھو منس لفظ کی تعریف انہوں نے کی ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو ٹھیک ہے اب اس کی مثالیں جیسے ظلمتن اور آئینن اب ظلمت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مقابلے میں جس میں کیا ہے علامت منس لفظ میں موجود ہے اور آئین ایسی چیز ایسا وہ ہے کہ جس میں کیا ہے اور آئین کیا ہے ایسا ہے کہ جس جس میں کیا ہے علامت منَ لفظ میں موجود تو نہیں ہے بلکہ تقدیراً ہے کہ اس کی تصویر کیا ہے اور یہی نہ تو نہ میں بتاتا ہوں آپ کو ڈسمس کیوں ہو رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں منس کی دو قسمیں ہیں منس کی دو قسمیں ہیں ایک کیاسی اور ایک سماعی آئی سمجھیں اب رول نمبر دس آپ خاص طور پہ اور باقی سب عام طور پہ دیکھو جو لو جی کال ہی چلی گئی ان کی ان کو کال میں لیں جی جلدی سے جی تصویر کا مطلب کال ڈراپ ہو گئی اب آپ آئیں موجود جی ٹھیک ہے سنیے جی تو منس کی دو ہاں میں بتاتا ہوں منس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے قیاسی اور ایک ہے سماعی قیاسی وہ ہے کہ جو کسی قاعدے اور قانون کے مطابق ہو یعنی جس کے اندر علامت منس جس کے اندر کیا ہے علامت منس لفظوں میں موجود ہو تو منس کیا ہے قیاسی ہے یعنی قاعدے اور قانون کے مطابق ہے ہاں دیکھ لیجیے جی اپنے اپنے مائک چیک کر لیجیے گا تو سے قیاسی جس کے اندر علامت مانث لفظوں میں موجود ہو تقدیرا نہ ہو بلکہ لفظاً موجود ہو اب لفظ موجود کیسے ہوگی کبھی تو تا ہوگی ٹھیک ہے جیسے تلحت ہو تا موجود ہو یا لف مقصورہ ہو یا لف ممدودہ ہو ٹھیک منث سماعی منثمائی سماعی وہ ہے کہ جس میں علامت تانیس کی مقدر ہو یعنی لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ مقدر ہو جیسے ارزن اور شمسن ٹھیک منث سماعی یہ ہے کہ جس کی علامت الفاظ میں موجود نہ ہو بس آپ اتنا یاد کریں منث قیاسی وہ ہے کہ جس میں علامت منث کی الفاظ میں موجود ہو منث سماعی وہ ہے کہ جس میں علامات تانیس علامت تانیس میں موجود نہ ہو بلکہ مقدر ہو ٹھیک یہ تو تھی منس کے اعتبار سے دو قسمیں منث ل... منسِِ قیاسی اور منث سماعی پھر جو ذات کے اعتبار سے منس کی دو قسمیں جو تقسیم کی ہے کہ ذات کے اعتبار سے منس کی دو قسمیں ہیں وہ ایک ہے حقیقی اور ایک ہے لفظی حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو اب جیسے عورت ہے اس کے مقابلے میں مرد ہے ٹھیک ہے گائے ہے اس کے مقابلے میں بیل ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے نا اطان گدی ہے اس کے مقابلے میں ہیمارن گدا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ایسے ایسی تانیس ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہے اور منص لفظی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو بس بعض بات, بات ختم اس کی جس کے مقابل میں جاندار مذکر نہ ہو اب اس کے اندر خود علامت تانیس کی کبھی لفظ میں پائی جائے گی جو کہ طریقہ ہے جیسے ظلمت ان کے اندر ہے اور کبھی تقدیرن پائی جائے گی جیسے کہ کیا ہے آئین ان آئین ان کے اندر کے آئین ان ہے تو بظاہر الفاظ ہیں کہ اس کے اندر تو علامت مونس کی نہیں ہے لیکن تقدیرن پائی جاتی ہے وہ کیسے کیونکہ جب ہم اس کی تصغیر نکالتے ہیں تو اس کی تصغیر اور نتون آتی ہے تو رول نمبر دس آپ نے پہلے والا سبق نہیں پڑھا ہوا تصغیر والا ہم نے پڑھا تھا کہ تصغیر کہتے ہیں کسی اسم کو حقارت کے لیے یا کیا ہے یعنی حقیر کر کے بیان کرنے کے لیے کسی اس قسم کی, کی تصویر بناتے ہیں جیسے رج سے روجائی لون ایک مرد کو کہتے ہیں اگر اس کی تصویر بنائیں روجائی لون ٹھیک ہے تو تصویر کی طریقہ کار کیا ہیں اس کے کئی سرے قواعد ہیں کہاں کہاں پر اگر تین حرفی لفظ ہو تو اس کی تصویر کیسے آئے گی چار حرفی ہو تو اس کی تصویر کیسے آئے گی پانچ حرفی ہو تو اس کی تصویر کیسے آئے گی وہاں پر ہاں تو تحقیر قیر حکارت جی بالکل تحقیر قاف کے جاتا ہے تو اب یہاں پر اور ایک وہاں پر یہ بات گزری تھی تصغیر کے اندر کہ جب بھی کسی اسم کی تصغیر بنائی جاتی ہے تو اس کے اگر اس اصلی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تصغیر کے اندر واپس آ جاتے ہیں تو اب آئی اس کی تصغیر آتی ہے اویئی نہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصلن کیا ہے اس کے اندر تا موجود ہے تو لہٰذا اس کے اندر تا موجود ہے لیکن لفظوں میں نہیں ہے تقدیرن ہے ٹھیک ہو گیا تو اریزہ کا کیا مطلب اور ایزتن زمین کا زمین کا ہی نام ہے ارزن اس کی تصغیر اور ایزتن آتی ہے تو اورئی زن کا مانا زمین ارزن کا مانا بھی زمین شمس سورج کو کہتے ہیں شمائی ستن اس کی تصغیر آتی ہے اس کو بھی سورج کو ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی صرف اس کی تصویر نکالی یہی ہے تصویر کے قواعد پہ ذرا ایک نظر ڈال دیجیے گا تو اب سمجھ میں آئی تو منس کی دو قسمیں ہیں قیاسی سماعی قیاسی وہ ہے کہ جس کے اندر مننس کے علامات الفاظ میں موجود ہوں سماعی وہ ہے کہ جس کی جس میں مننس کے علامات الفاظ میں موجود نہ ہو بلکہ کیا ہوں تقدیرن ہوں ٹھیک پھر ذات کے اعتبار سے مننس کی دو قسمیں ہیں ذات کیا نام ہے اس کا حقیقی اور لفظی حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو چاہے اس میں اندر علامت منس کی پائی جائے یا نہ پائی جائے ایسا میں کوئی سروکار نہیں ہے بس اس کے مقابلے میں جاندار مضکر ہے تو منت حقیقی ہے اور دوسری ہے, منس لفظی منس لفظی ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو جب جاندار مذکر نہیں ہوگا تو اب ضروری ہے کہ اس کے اندر کیا علامت منسکی پائی جاتی ہو یا تو وہ پائی جانی علامت پائی علامت کا پایا جانا الفاظ میں ہوگا جیسے ظلمت ان کے آخر میں کیا ہے تا ہے یا یہ ہے کہ وہ کیا ہوگا تقدیرن پایا جا جاتا ہو علامت اس کی پائی جاتی ہو جیسے آئین ان کے اندر کہ یہ اصل اس کی تصویر کیا ہے اور یہ ہے کہ یہاں پر اس کی تا جو ہے وہ کیا ہے الفاظ میں موجود نہیں ہے بلکہ کیا ہے تقدیرن ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی بھی تفیق عطا فرمائے اور پھر اچھے طریقے سے اچھے بچوں کی طرح یاد کرنے کی بھی تفیق عطا فرمائے یہ نہیں کہ بس سن کے بس سن ہو جائیں ٹھیک ہے اچھی طریقے سے یاد کریں سمجھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے عامی عناصر ہوں واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو میں یاد رکھا کریں